بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا مکتوب توحید کے بیان میں میرے عزیز بھائی شمس الدین تم کو اللہ تعالی دونوں جہان میں عزت دے معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے نزدیک عزرو شریعت اور طریقت او حقیقت او معرفت اجمالا توحید کے چار درجے ہیں اور ہر درجے میں مختلف حالت اہل توحید کی ہوا کرتی ہے توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر ایک, ایک گروہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل سے رسالت و توحید حق کا منکر ہے ایسے لوگ زبان شرح میں منافق کہے جاتے ہیں یہ توحید مرنے کے وقت یا قیامت کے دن کچھ فائدہ بخش نہ ہوگی سراسر وبال اور نکالے آخرت کا باعث ہوگی خدا محفوظ رکھے توحید کا دوسرا درجہ اس کی دو شاخیں ہیں ایک گروہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلید اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں جیسا کہ ماں باپ وغیرہ سے اس نے سنا ہے اسی پر ثابت قدم ہے اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں دوسرا گروہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں اعتقاد صحیح رکھتا ہے علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالی کی وحدانیت پر سینکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے اس جماعت کے لوگ متقلمین یعنی علماء ظواہر کہلاتے ہیں آیت کا ترجمہ یعنی جاؤ آنکھیں حاصل کرو بیت کا ترجمہ یعنی جاؤ آنکھیں حاصل کرو خاک کا ہر ذرہ ایک پیالہ ہے جس میں سارا جہاں دکھائی دیتا ہے عام مسلمان و متقلمین یعنی علمائے ظاہر کی توحید وہ توحید ہے کہ شر کے جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے سلامتی و ثبات آخرت سے ملحق ہے خلود دوزخ سے رہائی بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے البتہ اس توحید میں مشاہدہ نہیں ہے اس لیے ارباب طریقت کے نزدیک اس توحید سے ترقی نہ کرنا ادنا درجے پر قناع کرنا ہے علیہ کم بدین الجائز یعنی بوڑھی عورتوں کے دین کو اختیار کرنا لازم سمجھو ایسے ہی موقع پر کہا کرتے ہیں توحید کا تیسرا درجہ موحد مومن بتباع پیر طریقت مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہے رفتہ رفتہ یہ ترقی اس نے کی ہے کہ نور بصیرت دل میں پیدا ہو گیا ہے اس نور سے اس کو اس کا مشاہدہ ہے کہ فائل حقیقی وہی ایک ذات ہے سارا عالم گویا کٹ پتلی کی طرح ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے ایسا مہیت کسی فیل کی نسبت کسی دوسری طرف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فائل حقیقی کے سوا دوسرے کا فیل نہیں ہے بیت ہم شرک پوشید ہست کے زیدم بیازد در عمرم بکشت یعنی اس میں بھی شرک چھپا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ کو زید نے ستایا اور عمر نے مار ڈالا اب ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اس سے توحید عامیانہ توحید متکلمانہ اور توحید عارفانہ سبوں کے مراتب کا فرق صاف صاف ظاہر ہو جائے گا مثال کسی سرائے میں ایک سوداگر اترا اس کی شہرت ہوئی لوگ اس کا مال و اسباب دیکھنے کو چلے اور ملاقات کے خواہاں ہوئے ایک شخص نے زید سے پوچھا بھائی تم کچھ جانتے ہو فلاں سوداگر آیا ہوا ہے زید نے کہا کہ ہاں صحیح خبر ہے کیونکہ معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے یہ توحید عامیانہ کی مثال ہے دوسرے نے امر سے دریافت کیا جی حضرت آپ کو اس سوداگر کا حال معلوم ہے امر نے کہا خوب ابھی ابھی اس میں اسی طرف سے آ رہا ہوں سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی مگر اس کے نوکروں کو دیکھا اس کے گھوڑے دیکھے اسباب وغیرہ دیکھنے میں آئے ذرا شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے یہ توحید متکلمانہ ہے تیسرے شخص نے خالد سے استفسار کیا. جناب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ صاحب سرائے میں تشریف رکھتے ہیں خالد نے جواب دیا بے شک ہم میں تو ابھی ابھی انہی کے پاس سے آ رہا ہوں مجھ سے اچھی طرح ملاقات ہو گئی ہے یہ توحید عارفانہ ہے دیکھو زید نے سنی سنائی پر اعتقاد کیا عمر نے اسب و اسباب وغیرہ دیکھ کر دلیل قائم کی خالد نے خود سوداگر کو دیکھ کر یقین کیا تینوں میں جو فرق مراتب ہے اس کے بیان کی اب حاجت نہ رہی اہل طریقت کے نزدیک جس توحید میں مشاہدہ نہ ہو وہ توحید کی صورت اور توحید کا قالب ہے مشاہدے سے اعتقاد کو کوئی نسبت نہیں کیونکہ اعتقاد دل کو خوامخوا ایک چیز کا پابند کر لیتا ہے اور مشاہدہ ہر بند کو کھول دیتا ہے اور مشاہدے سے استدلال کو بھی کوئی مناسبت نہیں کیونکہ بقول شاعر پائے استدلالیاں چوبے بود پائے چوبیں سخت بے تمکی بود یعنی دلیلیں لانے والوں کا پاؤں لکڑی کا بنا ہوتا ہے اور لکڑی کا پاؤں دیر تک قائم نہیں رہ سکتا توحید کا چوتھا درجہ کثرت اسکار و اشغال اور ریاضت و مجاہدے کے بعد ترقی کرتے کرتے یہاں تک سالک ترقی کرتا ہے کہ بعض بعض وقت شش جہت میں اللہ تعالی کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے سالک کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں جس طرح ذرے آفتاب کی پھیلی ہوئی روشنی میں نظر نہیں آتے دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا سبب یہ نہیں کہ ذرہ نیست ہو جاتا ہے یا ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے بلکہ جہاں آفتاب کی پوری روشنی ہوگی ذروں کو چھپ جانے کے سوا چارہ ہی کیا ہے جس وقت روشن تابدان وغیرہ سے دھوپ کوٹھڑی یا میں آتی ہے اس پر ذروں کا تماشا دیکھو صاف نظر آتے ہیں پھر آنگن میں نکل کر دیکھو غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح بندہ خدا نہیں ہوتا اس <تصال> سے بہت بلند تر ہے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ در حقیقت نیست ہو جاتا ہے نابود ہونا اور چیز ہے اور نہ دیکھا جانا اور چیز ہے نظم پیشے اور نہ نوست، اند ہیچ کنا نہوست ہمچ انچ او اوست اوست ماز ماں جدا ماندہ من وفتا او خدا ماندا یعنی اس کی توحید کے سامنے نیا اور پرانا کیا سب ہیچ ہی ہیچ ہے وہ وہی ہے جیسا کہ وہ ہے لفظ ماں سے ماں کب تک الگ رہے گا من تو من او تو بیچ سے اڑ گیا من او توبیق سے اٹھ گیا اور خدا باقی رہ گیا یا یوں سمجھو کہ عالم ایک آئینہ ہے اس آئینے میں سالک کو بعض بعض وقت خدا ہی خدا نظر آتا ہے خدا کے مشاہدے میں سالک ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ عالم جو آئینہ حیرت ہے اس کو نظر نہیں آتا اس سے اور آسان مثال سنو تم خود آئینہ دیکھو اور اپنے جہال پر محف ہو جاؤ پھر دیکھو تو سہی آئینہ تمہاری نظر سے ساقت ہو جاتا ہے یا نہیں ضرور ساقت ہوگا ایسے موقع پر کیا تم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ آئینہ نیست ہو گیا یا آئینہ جمال ہو گیا یا جمال آئینہ ہو گیا ہرگز نہیں نیست ہونا اور ہے نہیں دکھائی دینا اور ہے جس کی نظر میں آفتاب انوار حق اشان سے ظہور کرے گا اس کی نظر میں ساری ہستیاں نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی قدرت کا مقدورات میں دیکھنا بلا فرق اس طرح پر ہوتا ہے صوفیوں کے یہاں اس مقام کا نام الفنا و توحید یعنی توحید میں فنا ہو جانا ہے شیر گوید آنکس دریں مقام فضول کے تجلی نہ داند حلول یعنی وہ شخص یہاں فضول بکتا ہے کیونکہ وہ تجلی اور حلول کا فرق نہیں پہچانتا اس مقام میں اگر شکیات سے سالک سے سرزد ہوں ہوں گے تو اس کی خامی سمجھی جائے گی اس میں شک نہیں کہ خدا کی تجلی ہوتی ہے اور خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے مگر انسان میں حلول نہیں کرتا اس مقام پر پہنچ کر سینکڑوں گر چکے ہیں اس خوفناک جنگل سے جان سلامت لے جانا بغیر تائید غیبی اور عنایت ازلی ناممکن ہے اور پیر کی مدد بھی ضروری ہے جو پیر حق رسیدہ ہو صاحب بصیرت ہو نشیب و فراز سے واقف ہو شربت کہرے جلال اور لطف جمال کا چکھ چکا ہو تاکہ اس ورتائے ہلاکت سے مرید کو نکال سکے دیکھو حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ جو مقام توقل کے بادشاہ ہیں ایک دفعہ حضرت خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا کہ بےزاد بے دراہل بادیا خواہ خونخار میں گشت کر رہے ہیں پوچھا یہاں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے جواب دیا کہ مقام توکل میں ثابت قدمی کا امتحان دے رہا ہوں چونکہ اہل توحید کے نزدیک مقام توکل توحید کے مقامات میں سے ایک ادنا درجے کا مقام ہے ب تقاضۂ خلوص آپ کو ہمدردانہ جلال آ گیا اور اس عبارت لطیف کے ساتھ اس مقام توقل سے ترقی کرنے کی یوں ہمت دلائی دئیت عمر کا فی عمرانی بیتن کا فعین الفنا فحید یعنی <سؤال> اگر عمر اسی مقام و توقل کی داد دینے میں تمام ہو گئی تو درجۂ کمال توحید کب حاصل ہوگا اب تم سمجھ سکتے ہو کہ راہ توحید میں یار موافق اور پیر مشفق کی کس وقت تک کس درجے ضرورت ہے بہر کیف درجۂ چہرم کی توحید میں سالقوں کے احوال مختلف ہیں کسی پر ہفتے میں ایک ساتھ کے لیے فنائیت طاری ہوتی ہے کسی پر ہر روز ایک ساتھ یا دو سات کبھی پر پیشتر اوقات عالم استغراک رہتا ہے اور کسی پر بیشتر اوقات عالم استغراک رہتا ہے فنا ف توحید کے بعد ایک مرتبہ ہے جس کا نام الفنا عن الفنا ہے اس مرتبے کو بھی تعلق درجۂ چہرم سے ہے یعنی اس درجے کا نام مرتبہ اکمل میں الفنا عن انلفنا ہے اس لیے اس کو درجہ پنجم نہیں کہا گیا اس مرتبے میں سالک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کمال استغراق کی وجہ سے اس کے احساس کو اپنی فنایت کی خبر نہیں ہوتی اور نہ اس کی آگاہی باقی رہتی ہے کہ ہم فنا ہوئے یہاں تک کہ جمالی اور جلالی متجلی کا فرق بھی نظر نہیں آتا ایک جنبش میں سب باتیں غائب ہو جاتی ہیں کیونکہ کسی قسم کا علم باقی نہیں رہتا اہل طریقت کے نزدیک تفرقے کی دلیل ہے مقام و جمع الجما جبھی حاصل ہوگا کہ سالک اپنے کو اور کل کائنات کو ظہور حق کے دریا سے نور میں گم کر دے اس کی خبر بھی نہ رکھے کہ گم کون ہوا شیر تو درد گم شو کہ توحید این بود گم شدن گم کن کے تفرید این بد تو اس میں کھو جا یہی توحید ہے اور اس کھو جانے کو بھی بھول جا اس کا نام تفرید ہے اس مقام تفرید میں پہنچ کر حقیقت وحدت الوجود اس طرح پر منکشف ہوتی ہے کہ سالک محو ہو جاتا ہے کہ تجلی ذاتی کل قصوں کو طے کر دیتی ہے اسم رسم وجود و عدم عبارت و اشارات عرش و فرش اثر و خبر اس عالم اور اس دیار میں کچھ نہ پاؤ گے من علیہ فان یعنی یہاں ہر چیز کو فنا ہے اس مقام کے سوا اور کہیں جلوہ گر نہیں ہوتا کل شین ہالک الا فجہ یعنی ہر چیز مٹ جانے والی ہے مگر اس کی ذات اس جگہ کے سوا اور کہیں صورت نہیں دکھاتا ان الحق و سبحانی ما یعنی پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے یہاں کے سوا اور کہیں اس کا نشان ظاہر نہیں ہوتا توحید بے شر کے مطلق جو تم نے سنا ہے وہ اس دارالملک کے سوا اور کہیں نہ دیکھنے پاؤ گے شیر خیال کس سپت ایجاد و بشناس ہر آن کو در خدا گم شد خدا نیست یعنی یہاں دل میں الٹا خیال نہ لاؤ اور سمجھو کہ جو خدا کی ذات میں کھو گیا وہ خدا نہیں ہے توحید وجود ہی علم کے درجے میں ہو یا شہود کے ابتدائی درجے سے انتہائی درجے تک پہنچے ہر مرتبے میں بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے اسی لیے ان الحق او سبحانی میں اعظم شانی وغیرہ کہنا اگر صدقِ حال نہ ہو تو خود اہل طریقت کے نزدیک یہ کلمات کفریاں ہیں اور جہاں صدقِ حال ہے بے شک وہاں کمالِ ایمان کی دلیل ہے شعر ردا باشد ان اللہ از درخت چرا نبود ردا از نیک بخت یعنی ایک درخت سے انحق کی صدا نکلنا جب درست ہے تو اگر کسی نیک بخت کے منہ سے یہی آواز نکلے تو کیوں صحیح نہ ہوگی خیر اس کو تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ آئینہ اور صورت کے درمیان نہ اتحاد کا دعویٰ صحیح نہ حلول کا ظہم باطل درست اب تم چاروں درجوں کی توحید میں جو فرق ہے وہ اس مثال سے سمجھ سکتے ہو اخروٹ میں دو قسم کے پوست اور ایک قسم کا مغز ہوتا ہے پھر مغذ میں روغن ہے پہلا منافقوں کی توحید پہلے چھلکے کے درجے میں ہے کیونکہ وہ چھلکا کسی کام کا نہیں ہوتا دوسرا عام مسلمانوں اور متکلموں کی توحید دوسرے چھلکے کے درجے میں ہے یہ کچھ کارآمد ہوتا ہے تیسرا عارفانہ توحید مغز کے درجے میں ہے اس کا فائدہ اس کی خوبی ظاہر ہے چوتھا معاہدانہ توحید روغن کے درجے میں ہے اس کی تعریف کی حاجت نہیں دیکھو اخروٹ تو پورے مجموعے کو کہتے ہیں مگر پہلے چھلکے سے روغن تک جو فرق ہے وہ صاف روشن ہے اسی طرح توحید تو ہر توحید کو کہتے ہیں مگر درجات سمرات، قائدے، ضابطے میں تفاوت ہزار دو ہزار ہیں اے بھائی یہ معمولی یہ مکتوب معمولی نہیں ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے اچھی طرح اس کو دیکھو اس کی تہہ کو پہنچو کیونکہ یہ مکتوب جڑ ہے تمام مقامات و احوال و معاملات و مقاشفات کی جب تم کلمات مشائخوں کو دیکھو یا ان کے اشارات پر نظر تمہاری پڑے یا ان کی کتابیں دیکھنے میں آئیں مگر اس مکتوب کے اصول کو ملحوظ رکھو گے تو حل مطالب آسانی سے ہوں گے کیونکہ کہیں پر مغالطہ نہ ہوگا اور غلط فہمی تمہیں نہ ہوگی ٹھیک ٹھیک سمجھ لو گے اشارے توحیدیہ مشائق طریقت ردوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنے درجے کے اعتبار سے نظم فرمائے ہیں وہ بھی اسی اصول و قانون کی روح سے سمجھے جائیں گے اور کہیں سے کثر نہ ہوگی اے برادر عزیز بہت ممکن ہے کہ اہل توحید کی حالتوں کو دیکھ اور سن کر تمہیں گپتا ہو یا حسرت نایافت بے قل کر دے اور شکست خاطر ہو کر تم ند ہو جاؤ نہیں نہیں بلند ہمتی سے کام لو ہم نے مانا کہ تم چونٹی کی طرح خاکسار سہی مگر دل حضرت سلیمان کے ایسا پیدا کرو اور اس راہ میں قدم رکھو ہم نے فرض کیا کہ مچھر کی طرح مہنتی ہو لیکن جگر شیر کا بنا ڈالو اور منزل مقصود کی تلاش میں گامزنی شروع کر دو تم دیکھتے نہیں کہ کیا سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے سات سات لاکھ برس کی طاط و عبادت کو باد بے نیازی نے اس طرح اڑا پھینکا ہے کہ ہبام منصورہ ہو کر رہ گئی اپنی خرابیوں کو تم نہ دیکھو اس بات کو دیکھو کہ آب و خاک بے مقدار سے حضرت آدم صفی اللہ کیسے پیدا ہو گئے ایک یتیم ہستی جس کے کفیل ابو طالب تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیوں کر ہو گئی آذر بت کے گھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وجود کس طرح ظہور پذیر ہوا سبحان اللہ و اور اس بات کا تماشا دیکھو کہ مشرق سے معاہدین کافروں سے مومنین آسیوں سے مطیعین مفسدوں سے مسلحین ہوا کرتے ہیں قدرت کسی کی اطاعت پر نظر نہیں کرتی لطف کسی کی معصیت کو نہیں دیکھتا نکل ہے کہ ایک زنار دار اپنے زنار کو آراستہ کر رہا تھا غیب سے ایک بھید ظاہر ہوا جس سے زنار کی حقیقت اس پر کھل گئی گھر سے نکل کھڑا ہوا حالت یہ تھی کہ دوڑتا جاتا تھا اور نعرہ مارتا تھا آئین اللہ کہ اللہ کہاں ہے اس انکشاف راز کے باعث ایسا سوز دروں پیدا تھا کہ اس کو قرار نہ تھا یہاں سے وہاں اس شہر سے اس اس شہر مارا مارا پھرتا تھا اسی طرح گرتا پڑتا ملک شام میں جبل لبنان پر پہنچا اس پہاڑ پر غوث کتب عبدال اوتاد وغیرہ ہم رہا کرتے ہیں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ چھ آدمی کھڑے ہیں اور ایک جنازہ سامنے رکھا ہے یہ غریب بدحال ان لوگوں سے واقعہ دریافت کرنے لگا ان لوگوں نے کہا کہ واقعہ پیچھے پوچھیے گا پہلے نماز جنازہ کی امامت تو کیجیے خدا کی شان وہ بے تکلف آگے بڑھ گیا اور نماز پڑھا دی جب نماز پڑھا چکا تو وہ لوگ کہنے لگے ہم لوگ ان سات آدمیوں میں سے ہیں جن پر سارے عالم کا کل کاروبار کا دار و مدار ہے اور جس میت پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ہمارے روشن ضمیر پیر تھے قطب عالم کے عہدے پر فائز تھے وقت انتقال یہ وصیت فرمائی تھی کہ غزل, غزل وغیرہ سے جب فراغت ہو جائے تو جنازہ رکھ کر تھوڑا انتظار کرنا ایک صاحب اس گوشے سے آئیں گے ان سے کہنا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں کیونکہ ہمارے بعد قطبیت کا درجہ انہیں انہی حضرت سلامت کو ملے گا والسلام